بیان کی تعظیم کی نیت کے سے جتنا ممکن ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا اگر دو زانوں نہیں ہیں تو دو زانوں ہو جائیں تہیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے کو دو زانوں بیٹھنا کہتے ہیں جب کبھی توبو اللہ طبو علی الحبیب وغیرہ کی صدایں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا تو عز درود پاک سرکار علیہ اللہۃسلام کا نام نامی آئے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحبۂ کرام کے ذکر مبارک پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ اکرام کے تذکرے پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گا مدینے کے تاجدار <خخخ> ہم غریبوں کے غم غسار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں <خخ> ایک صوفی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ, نے میں، کہ میں نے مشتاح نامی ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ ازل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا بولا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا میں نے وجہ پوچھی <تصفح> تو اس نے بتایا کہ ایک بار میں نے ایک حدیث پاک کے ایک بہت بڑے عالم سے عرض کی کہ مجھے کوئی حدیث پاک سند کے ساتھ لکھوائیے چنانچہ حدیث پاک لکھواتے ہوئے جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آیا تو محدث صاحب نے درود پاک پڑھا انہیں دیکھ کر میں نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھا جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا جس کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم سب کو بخش دیا صلو علی الحبیب صلو الله تعالی علی محمد وعلی آلہی وصوح بیہی وبارک وسلم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علی وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو کیونکہ تم میں پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ایک دن اس نے خادم کو بھیجا کہ گواہی وغیرہ دینی ہے تمہاری ضرورت ہے تم ہمارے یہاں آؤ چنانچہ وہ اس کو دھوکے سے اس عابد کو عبادت گزار شخص کو بلایا جب وہ وہاں پہنچا مکان میں داخل ہوا تو جس دروازے سے داخل ہوتا وہ دروازہ بند ہو جاتا گزرتے گزرتے وہ ایسے کمرے میں پہنچا جہاں ایک حسین و جمیل عورت تھی اور اس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا اور وہاں شیشے کا ایک بڑا برتن تھا جس میں شراب تھی وہ عورت بولی میں نے تمہیں کسی قسم کی گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ یا تو تم اس لڑکے کو قتل کر دو یا میری نفسانی خواہش کو پورا کرو یا پھر شراب کا ایک جام پی لو اگر انکار کیا تو میں شور کروں گی اور تمہیں بدنام کر دوں گی زلیل و رسوا کر دوں گی جب اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے تو شراب پینے پر راضی ہو گیا عورت نے اسے شراب کا ایک جام دیا تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مزید شراب مانگی وہ اسی طرح پیتا رہا یہاں تک کہ نہ صرف اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا بلکہ لڑکے کو بھی قتل کر دیا شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا پس تم شراب سے بچتے رہو اللہ ازل کی قسم بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے یعنی کوئی ایسا کرے گا تو ایمان اور شراب میں سے ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایمان کی شاخیں سلسلہ ہمارا ارجمہ کو ہوتا ہے جس میں آج ہم ماکولات و مشروبات میں حرام اشیاء سے بچنے کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے اس میں بالخصوص آج کے اس بیان میں شراب کے حوالے سے چند باتیں ارض کی جائیں گی اس حکایت اس واقعے میں اگر غور کریں اور سوچیں تو اس عابد سے جب بدکاری کا کہا گیا تو اس نے منع کیا کہ نہیں نہیں میں یہ نہیں کروں گا اس کو جب لڑکے کے قتل کرنے کا کہا گیا اس وقت بھی کہا کہ نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتا ہوں اگر یہ دونوں نہیں کام کر سکتے تو صرف شراب پی لو اور نادان عابد سمجھا کہ شراب پینے سے دونوں خطرناک کام ہو یعنی بدکاری اور قتل سے جان چھوٹ جائے گی چراچے اس نے شراب پی لی تو اس کی نہوست سے بدکاری بھی کر لی اور قتل بھی اور حقیقت یہی ہے کہ اس عابد نے گناہوں کی چابی کو اختیار کر لیا تھا شراب پینے کے ایک گناہ کو اختیار کرنے سے کئی گناہوں کے دروازے کھلے اور شراب کی انہی خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے اور آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جہاں بے شمار خرابیاں پنپ رہی ہیں ان میں سے شراب نوشی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے یاد رکھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین شراب نوشی کے کسی بھی شخصیت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اسی لیے اللہ تبار کو تعالی نے اسے حرام قرار دیا ہے آج عجیب دور ہے جس میں بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب سر عام شراب نوشی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں بعض لوگ اپنا مقام اسٹیٹس برقرار رکھنے یا دکھانے کے لیے اہم تقریبات میں شراب کا خاص اہتمام کرتے ہیں جناب ہمارا تو مطلب معیار ہے ایسا اور ہم مطلب معاشرے میں اس طبقے میں رہتے ہیں کہ اسی طرح کا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس نہوست کی وجہ سے آج نوجوان نسل شراب کی عادی ہوتی جا رہی ہے مرد تو مرد عورتیں بھی اس کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک مسلمان کا کسی کے لیے یوں شراب کا اہتمام کرنا یہ حرام ہے خواہ وہ خود نہ پیتا ہو اور جس کو معلوم ہو کہ اس دعوت میں شراب کا دور بھی ہوگا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستر خان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جائے اگر ہمیں پتا ہے کہ جناب یہاں جائیں گے شراب کا دور چلے گا تو منع فرمایا گیا اور جس محفل و پارٹی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس میں شراب کے جام چھلکیں گے اس میں ہرگ شرکت نہ کی جائے ورنہ آزاد نار کے مستحق ہو جائیں گے جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جو لوگ دنیا میں کسی نشا کرنے والے کے پاس جمع ہوتے ہیں اللہ عزوجل ان سب کو آگ میں جمع فرمائے گا وہ ایک دوسرے کے پاس ملامت کرتے ہوئے آئیں گے ان میں ایک دوسرے سے کہے گا اللہ عزوجل تجھے میری طرف سے اچھا بدلا نہ دے تو نے ہی مجھے اس جگہ پہنچایا تو دوسرا بھی اسی طرح جواب دے گا آج کاروباری اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے کاروباری تعلقات بڑھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس جرم میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور جناب ہم تھوڑی پیتے ہیں ہمارے کفار سے تعلقات ہیں وہ آتے ہیں تو ان کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے تو جو ملازم ہے جو نوکری پیشہ ہے اگر وہ اہتمام کرتا ہے کہ جناب سیٹ نے کہا ہے تو یاد یہ اللہ کی نافرمانی فرمانی ہے اور اگر کوئی پارٹی میں شراب کے اہتمام کے متعلق یہ عذر پیش کرے کہ یہ شراب تو اس کے ہاں آنے والے غیر مسلموں کے لیے ہے تو اسے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ کبی کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ کافر یا بچے کو شراب پلانا بھی حرام ہے اگرچہ بطور علاج پلائے اور گنا اسی پلانے والے کے لمے ہے تو یاد رکھیے کہ بعض مسلمان انگریزوں کی یعنی کفار کی دعوت کرتے ہیں شراب بھی پلاتے ہیں وہ گناہ گار ہیں اس شراب نوشی کا وبال انہیں پر ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی آزمائش کا دور ہے بڑی آزمائش کا دور ہے کہ کہیں کبھی ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں جیسے بد से سے نیو ایئر نائٹ جو منائی جاتی ہے مسلمانوں میں اس میں تو بہت زیادہ بے احتیاطیاں کی جاتی اور یہاں تک آفت بڑھتی ہے کہ پاکستان یعنی اسلامی ملک ہونے کے باوجود بسا اوقات ایسی خبریں اخباروں کی زینت بنتی ہے کہ یہاں کے شہروں میں شرابیں ختم ہو جاتی ہیں برائیوں کے کام جہاں ہوتے ہیں ان ہوٹلوں کے کمرے بک کرا لیے جاتے ہیں تو اب سوچیں اور غور کریں کہ یہ شرابیں پینے والے کون ہیں یہ بدکاریوں کے کام کرنے والے کون ہیں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس آفت میں مبتلا ہے اور پھر بسا اوقات ایسی عبرتناک موت واقع ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے زندگی کا ایک مطلب ایک, ایک تاریخ واقعہ بن جاتا ہے باب با المدینہ با کراچی میں ہی ایک واقعہ ہوا رمضان کا مہینہ تھا اب رمضان کے مہینے میں پورا سال بھی جو نماز نہیں پڑھتا مسجدوں کی طرف رخ کرتا ہے لیکن یہ نوجوان آج کا جو اس قدر بے حیا ہو گیا اس قدر غافل ہو گیا اس قدر گناہوں پر دلیل ہو گیا کہ رمضان و مبارک کے اس مبارک مہینے میں بھی ایک علاقے کے نوجوانوں نے کچھ رقص و سرور کی محفل منعقد کی مسجدوں کی طرف مسلمانوں کا رخ ہے انہوں نے جناب گلگ شروع کیا ناچ گانے شروع کیے پوری کالونی میں ادم بچایا شراب شرابیں شراب شروع ہوئی شراب پینا شروع کیا جام پر جام بنتے رہے رقص ہوتا رہا نوجوان دنیا معاف سے بے نیاز اس محفل کے رنگ میں رنگتے چلے گئے رات گہری ہوتے ہوتے یہ دیکھا گیا کہ اچانک نوجوان شراب پیتے جاتے تھر تھراتے और اور فرش پہ گرتے جاتے جب ان کی تعداد بڑھی اچانک ایک دوست نے دوسرے سے پوچھا کہ ان سب کو کیا ہو گیا یہ کیوں سو گئے? دوسرے نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جب اپنے دوستوں کو فرش پر پڑے دیکھا اپنے دوست کی طرف دیکھا تو معاملے کو بھاپ گئے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جب پولیس محفل میں پہنچی تو ان چالیس نوجوانوں میں سے ستائیس نوجوان ہلاک ہو چکے تھے بکیا کو جو زندہ بچے انہیں اسپتال پہنچایا گیا یوں چالیس میں سے چھتیس نوجوان اس محفل میں موت کا شکار ہو گئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اب آپ سوچیں اور غور کریں جب اس قدر اس قدر بری موت واقع ہوگی پھر ہمارا کیا عالم ہوگا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج معاشرے میں اس کی بہت بہت زیادہ خرابیاں ہیں دولت کے حوث کے مطلب شکار مسلمان کے لانے والے یہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں مال کمانے کے لیے کہ جناب ہم نے اتنا بڑا ڈیپارٹمنٹل سٹور قائم کیا ہے ہم کو رکھنے میں کیا عرض ہے ہم تھوڑی بھی مسلمانوں کو بیچ رہے میرے بھائی غور کرو اور سوچ کہ تو جس کو بیچ رہا ہے اس میں ایک تعداد مسلمانوں کی ہے اور اس وقت جو میرے پاس کیلکولیشن ہے کچھ عرصے پہلے کی اس میں تقریباً ستائیس ایسی کمپنیاں اس ملک میں موجود ہیں جو بیرون ملک سے شراب برامد کر ہیں مختلف شہروں میں کھلے عام فروخت ہوتی ہے اور شراب ہمارے معاشرے میں اس قدر سراہیت کر چکی کہ ہماری شادی بیاہ امتحان سے پاس ہونے کی تقریبات تک میں شراب پی اور پلائی جاتی ہے سامک رام کے دور میں بھی شرابیں پی جاتی تھی جدید پشتی شراب پی جاتی تھی لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد آیا تو ان کی کیفیت کیا تھی ان کی کیفیت کیا تھی چراچے ایک بار حضرت سینا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دعوت دی کھانے میں انہوں نے ان کے لیے اونٹ کا سر بھونا سب نے مل کر اسے کھایا شرابی بھی یہاں تک کہ ان پہ نشہ داری ہو گیا پھر آپس میں فخر کرنے لگے برا بھلا کہنے لگے اشار پڑھنے لگے پھر کسی نے ایک ایسا کسیدہ پڑھا جس میں انسار کی ہجو تھی اس قوم کے یہ فخر تھا تو ایک انصاری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لی اور ایک صحابی کے سر پر دے ماری وہ شدید زخمی ہو گئے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس انصاری کی شکایت کی امیر المومنین سیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی یا اللہ ہمیں شراب کے متعلق واضح حکم عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پارا سات سورت المائدہ آیت نمبر نوے اکانوے میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منو ان الخمر خمر والانصاب والازلام وَالْأَذْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إنما يريد الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ بالخم کمان بکر سلاحل تم منتح میرے آقا امام اہل سنت دین و ملت پروان شمیر سالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کنزل ایمان شریف میں اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پاسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام تو ان سے بچتے رہنا کہ تم پلا پاؤ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم نے بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یہ حکم غزوہ ازاب کے کچھ دن بعد نازل ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ ہم اس سے رک گئے جدی پشتی تھے جدی پشتی شراب پی جاتی تھی رک گئے بلکہ یہاں تک علماء نے کتابوں میں لکھا کہ ایک صحابی ردی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس آگ کے بغیر کچی کھجوروں کی بنی ہوئی شراب تھی میں فلا فلا کو شراب پلا رہا تھا ایک شخص آیا اور بتایا کہ شراب حرام ہو گئی تو ان سب ان سب نے مجھ سے کہا کہ ان مٹکوں کو انڈیل دیجئے آپ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ معلوم ہونے کے بعد صحابہ کرام علی مردوان نے اس کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھا اور شراب کی طرف دوبارہ نہ دیکھا لبیک لبیک عرض کی کہ یا اللہ مہاجر ہے سرکار علی السلاط وسلام کی بارگاہ سے جب حکم ہوا تو لبے کا یا رسول اللہ آج اگر ہم سے کوئی کہے کہ آپ سگریٹ پیتے ہیں پان کھاتے ہیں گٹکا تمباکو والا کھاتے ہیں آپ کے منہ میں بدبو ہوئے آپ مسجد میں اس حالت میں آتے ہیں گنا ہوتا ہے آپ چھوڑ دیجیے اس کو ماریا کیا ہوتا ہے یار ایک دم سے چھوڑنا بہت مشکل ہے آہستہ آہستہ چھوڑیں گے بلکہ بعد روایت میں تو علماء نے یاد ہے لکھا کہ جب سرکار علی صلاح وسلام کا حکم پا کر کسی نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ سنو شراب کو حرام قرار دیا گیا جب واپس پلٹے تو پوچھا کہ کیسا پایا لوگوں کو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نے وہ برتن تک پھینک دیے جس میں شراب جمع کر کے رکھی تھی حتیہ کہ انگلیاں ڈال ڈال کر جس میں شراب پیتی قے کر دی فور فوراً لبے کہا تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کیوں تعمل کرتے ہیں کیوں اس ناپاک سے اس اس قدر رشتہ جوڑتے ہیں بلکہ ہمیں تو اللہ کی محبت کا نشہ ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض ہونی چاہیے کہ محبت میں اپنی گمایا ناپا میں اپنا یا ہی ماں بس میں اک میں گمایا نبا میں اکنا پتایا ایسا پیلایا پیلا جام ایسا پیلا یا تو یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ اسلام کے ماننے والوں کا ہی تر امتیاز ہے کہ جب ان کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی کسی شے سے منا فروا دیتے تو پھر نظر اٹھا کر بھی کبھی اس شے کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کا ایمان ہے کہ رب زل جلال اور اس کے رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ہر حکم سرا پر رحمت و فضل ہے اور یہ شراب جو معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس آفت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے اس کے نقصانات کس قدر زیادہ ہیں آج ہم جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ریس کرتے ہیں نا وہ بہت ترقی ہے ذرا سنیے دور جدید میں برطانیہ جیسے ملک کو شراب کی وجہ سے جو سالانہ مالی خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے متعلق ایک تحقیقات کے مطابق حکومت کو حد سے زیادہ شراب پینے کا شوق یہ سالانہ بیس ارب پاؤنڈ میں پڑتا ہے اور لوگوں کے ہزاروں گھنٹے اس میں کیونکہ شراب نوشی کی وجہ سے کام نہیں کرتے ہیں لوگوں کی نسلیں شراب کے سمندر میں گھل رہی ہیں اربو پاؤنڈ شراب کی وجہ سے ہونے والے جرائم اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل میں نمٹنے میں خرچ ہوتے ہیں اور سالانہ بائیس ہزار افراد شراب کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں یہ شراب جو بازار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لذت ملتی ہے لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اس کی تباہی کس قدر زیادہ ہے پیزانے سنت سفا نمبر چار سو چھبیس پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات مالیہ فرماتے ہیں اسلام نے شراب نوشی کو جو حرام قرار دیا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اب کفار بھی اس کے نقصانات کو تسلیم کرنے لگے ہیں چنانچہ غیر مسلم محقق کے تاثرات کے مطابق شروع شروع میں تو بدن انسانی شراب کے نقصانات کا مقابلہ کر لیتا ہے شرابی کو خوشگوار کیفیت مل جاتی ہے مگر جلد ہی داخلی یعنی جسم کی اندرونی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے مستقل مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں شراب کا سب سے زیادہ اثر جگر یعنی کلیجی پر پڑتا ہے وہ سکڑنے لگتا ہے گردوں پر اضافی بوجھ پڑتا ہے جو بالآخر ندھال ہو کر فیل ہو جاتے ہیں شراب کے استعمال کی کثرت دماغ کو سوجن میں مبتلا کرتی ہے آساب میں سوزش ہو جاتی ہے نتیجت آساب کمزور پھر تباہ ہو جاتے ہیں شرابی کے میدے میں سوجن ہو جاتی ہے اس کے وٹامن بی اور سی برباد ہو جاتے ہیں شراب کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی بھی کی جائے اس کے نقصانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں ہائی بلڈ پریشر اسٹروک ہارٹ اٹیک کا شدید خطرہ رہتا ہے بکثرت شراب پینے والا تھکن سر درد متلی شدت پیاس میں مبتلا رہتا ہے بے تحاشا شراب پی جانے سے دل اور عمل تنف سانس لینے کا عمل رک جاتا اور شرابی, شرابی فوری आँग طور, आँग طور आँग پر आँग موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ایک اور بڑی تباہی جو اس نہوسد کی وجہ سے ہوتی ہے دل کے کانوں سے سنیے اور یہ اپنا ذہن بنائی امیر علیہ سرد بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی گناہ کو کرنے کا ارادہ ہو کسی گناہ کی طرف جب ہمارا نفس مائل کرے تو اس کے نقصانات پر غور کریں اپنے آپ کو ڈرائیں اس کے ملنے والی سزاؤں پر غور کریں اپنے آپ کو ڈرائیں کہ واقعی اس نقصان کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا سنیے سنیے شراب کے نشے میں بدمس ہو کر شرابی جب اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتا ہے تو دوسروں کا کیسے لحاظ رکھے گا حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی سے شراب کے متعلق پوچھا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم علی نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بڑا گنا تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا کہ جب وہ خود سے ہی بے گانا ہو جائے موجود موجود موجود تو دوسروں کا لحاظ کیسے رکھے گا کیسی عقل ضائع ہوتی ہے کیسی عقل ضائع ہوتی ہے کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں سنیے حضرت سیدا امام ابن ابھی دنیا رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا گزر نشے میں مست ایک شخص کے پاس سے ہوا وہ اپنے ہاتھ پر پیشاب کر رہا تھا اور وضو کرنے والے کی طرح اسے اپنا ہاتھ دھو رہا تھا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں شرابی بظاہر کچھ لذت حاصل کرتا ہے لیکن اس کا انجام بہت بھیانک ہے اور بعض اوقات تو معاشرے میں ہی وہ چلتی پھرتی ایک عبرت کی ایک تصویر بن جاتا ہے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت فیضان سنت میں فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک شوخ مزاج تنومند نوجوان یہ جوڑیا بازار باب المدینہ کراچی میں مزدوری کیا کرتا تھا وہ خوب جاندار ہونے اور تڑاک پڑاک بولنے کے سبب کافی نبھایا تھا پھر اس کا ایک دور آیا کہ وہ اندھا ہو گیا اور نہایت افسودگی کے ساتھ بھی کانگتا پھرتا تھا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ شرابی تھا ایک بار ناقص شراب پی لینے کے سبب اس کی آنکھوں کے دیے یعنی چراغ بج گئے, بج گئے, بج گئے. کر لے توبہ اور تو مت پی شراب کر لے توبہ اور تو مت پی شراب ہوں گے ورنہ دونوں جہاں تیرے خراب جو جوا کھیلے پیے نادا شراب قبر و حشر و نار میں پائے اداب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں زندگی میں بھی اس کی آفتے ہیں مرے گا تو بھی بہت ہی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی قبر میں جائے گا تب بھی طرح طرح کے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے کہ شرابی شراب پینے سے کس قدر آفتیں نازل ہوتی ہیں آہدی مبارکہ سنیے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدکار جب بدکاری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ایک اور ارشاد فرمایا جس نے بدکاری کی یا شراب پی اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جو شخص شراب پیتا ہے اللہ عزوجل اس کے دل سے ایمان کا نور نکال دیتا ہے ایک اور روایت سنیے جو بدکاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اللہ عزوجل اس سے ایمان اس طرح کھینچ لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے کمیز اتار دیتا ہے مختلف ہیلے بہانے ہو کہ جناب کیا کریں دوائی کے طور پر ہم تو استعمال کر رہے ہیں اس میں شفا نہیں ہے یہ بیماری ہی بیماری ہے اور اس کی اس قدر نوسط ہے کہ شیخ طریقت امیر سنت اپنے بیان میں ایک بڑا عبرتناک واقعہ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا فوزیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی لے اپنے شاگرد کے پاس حالت نظام تشریف لائے اس کے پاس بیٹھ کر سوریہ یاسین شریف پڑھنے لگے اس شاگرد نے کہا سوری یاسین پڑھنا بند کرو پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کلیما شریف پڑھنے کی تلقین کی وہ بولا میں ارگی یہ کلوا نہیں پڑھوں گا میں اسے بیزار ہوں بس انہیں الفاظ میں اس کی موت واقع ہو گئی حضرت سینا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا چالیس روز تک اپنے گھر میں بیٹھے رہے روتے رہے چالیس دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کس سبب سے اللہ نے سلب کر لی میرے شاگردوں میں تیرا مقام تو بہت ہنچا تھا اس نے جواب دیا تین عیوب کے سبب ایک چگلی میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ اور حسد کے میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا اور تیسرا شراب نوشی ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا ایک گلاس پیتا تھا روپ اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا کام مالو گرواہن آئے گا غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آج تو مال ہے ذرا کسی کو فون کر دیتے فوراً وہ پیش کر دیتا ہے ایک بوتل منگاتے ہیں تو چھ بوتلیں دس بوتلیں آ جاتی ہیں آج تو مال کی فراوانی ہے نوکر چاکر ہیں ہر طرح کی آسائشیں ہے خوب ایش کوشیا کریں گے کب تک کریں گے کیا مرنا نہیں ہے مرنا ہے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہماری پکڑ نہ ہو جائے اور بعض نادان شراب پیتے وقت پیتے ہوئے دل کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ شراب نہیں आवले, आवले, یہ تو وسکی ہے یہ بران, برانڈی ہے یہ بیئر ہے تو اس طرح یہ نادان جان بوجھ کر گدے کو گھوڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ گدا گدا ہے اور گھوڑا گھوڑا ہے شراب کا نام تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑتا شراب شراب ہی رہتی ہے ہم غور کریں اور سوچے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہیں ہمارے اسٹور پر یہ چیزیں بک تو نہیں رہی کہیں ہمارے کاروباری لین دین میں یہ معاملہ ہو تو نہیں رہا کہیں ہم اپنے سیٹ کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی بوتلیں لا تو نہیں رہے کہیں کافر ہمارے جو تجارت جن سے ہوتی ہے وہ آتے تو ان کی خدمت میں شراب پیش تو نہیں کی جاتی کان کھول کر سنیے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے ارشاد شراب کے معاملے میں دس بندوں پر لانت فرمائی شراب بنانے والا بنوانے والا شراب پینے والا شراب اٹھانے والا شراب اٹھوانے والا شراب پلانے والا شراب بیچنے والا شراب کی قیمت کھانے والا شراب خریدنے والا اور شراب خریدوانے والا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے خدا کی قسم اگر اس پر ہماری پکڑ ہو گئی تو ہم کہیں کے کہ نہیں رہیں گے زندگی بہت مختصر ہے اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے بندہ جب سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور بغیر توبہ کیے مرے یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جس نے شراب پینے سے توبہ نہ کی اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب شرابی مر جائے تو اسے دفن کر دو پھر مجھے ایک لکڑی پر لٹکا کر اس کی قبر کھو دو اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے یوں ہی لٹکتے چھوڑ دینا اس کا قبلے سے چہرہ ہی پھر جاتا ہے اور حضرت سینا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص چوری یا شراب خوری یا بدکاری میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے اس پر دو سام مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے معمولی سے کیڑے کا کاٹنا برداشت نہیں ہوتا چوٹیاں برداشت نہیں ہوتی پیر پر چڑھ جائے چپک جائے تکلیف سے آہ اوہ کر کے آوازیں نکل آتی ہیں کیسے برداشت ہوگی اور اس شرابی کی نہوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے پڑوسی بھی اس کی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا دفن کرنے کے بعد کچھ دن میں نے اس بعد اسے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے میں نے پوچھا میرے بیٹے میں نے تجھے دفن کیا تھا تو تو بچہ تھا یہ بوڑھا کیسے ہو گیا اس نے بتایا اے میرے والد میرے قریب ایک ایسے شخص کو دفن کیا گیا جو دنیا میں شراب پیتا تھا اس کی قبر میں جہنم کی آگ اس شدت سے بھڑکی کے گرمی کی شدت سے ہر بچہ بڑھا ہو گیا جب قیامت کا دن ہوگا کیسی رسوائی ہوگی آج تو سرے عام پیتے نا اب تو بے باقی ہے پہلے کا دور تھا کہ جناب سنتے تھے کہ فلا شراب پیتا ہے وہ گھر میں پیتا تھا گھر میں اس کا نشہ اترتا تھا پھر جناب ترقی ہو گئی بس یہ جو دنیاوی ترقیاں ہوتی ہیں اور جناب کچھ لڑکھڑا نظر آئے کہ گھر میں پیتا ہے اور باہر بھی گھومتا ہے اور اب اب شراب سرے عام محفلیں سجائی جاتی ہیں کوئی ایسی رات نیو ایئر نائٹ کے نام پر یہ نوجوان نادان نوجوان جمع ہوتے ہیں شرابوں کے دور چلتے ہیں چھلکاتے ہیں ایسی گیدرنگس میں جاتے ہیں جہاں اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا ذرا تصور تو باندھے کیسی آج اگر دو چار آدمیوں کے سامنے کچھ رسوائی ہو جائے ہمارا عیب کھل جائے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے قیامت کے اس اس ضلعت اور رسوائی کو کیسے برداشت کر سکیں گے کہ شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ آنکھیں نیلی زبان سینے پر لٹکی ہوگی اس کا لعاب یعنی تھوک خون کی طرح بہتا ہوگا قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے شرابی قبر سے مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گا. نکلے گا اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی ہاتھ میں جام ہوگا سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم پر چمٹے ہوں گے اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہوگی جو فرعون حامان کے قریب ہوگی <تصفح> میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیجئے توبہ کر لیجئے کہ رب کالا توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے مہربان رب عزوجل کی ناراضی سے بچنے کے لیے شراب نوشی سے توبہ کر لیجئے افسوس ہے اس شخص پر جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوا جب تک جسم میں روح ہے موجود ہے توبہ میں جلدی کیجئے کیونکہ موت یقینی ہے سر پر کھڑی ہے توبہ میں جلدی کیجئے اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ہمارا رب عزوجل کتنا کریم ہے رات دن اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں مگر رب تعداد اپنی رحمت کے دروازے ہم پر بند نہیں کر رہا ہم کو پھر بھی رسک اتا ہو رہا ہے پینے کو پانی عطا ہو رہا ہے کھانے کو رزق مل رہا ہے پہننے کو کپڑا مل رہا ہے پھر بھی وقت زندگی گزر رہی ہے جنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت یوسف بن حسن کے ہمرا ایک تالاب کے قریب سے گزر رہے تھے اب فرماتے کہ ہماری نظر ایک بڑے بچھو پر پڑی جو تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اتنی دیر میں تالاب سے ایک بڑا سا مینڈک نکلا اور بچھو کے قریب آ کر وہ رک گیا بچھو اس کے پر سوار ہو گیا مینڈک اس کو لے کر تیرتا ہوا تالاب کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا یہ منظر دیکھ کر زلم مصری رحمت اللہ تعالی نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ چلو ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے چلتے ہیں اس طرف ضرور کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آنے والا ہے چنانچہ ہم بھی تالاب کے دوسرے کنارے پہنچے کنارے پر پہنچ کر مینڈک نے بچھو کو اتارا وہ تیزی سے ایک سمت چلنے لگا ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کچھ دور جا کر ہم نے بڑا عجیب و غریب خوفناک منظر دیکھا ایک نوجوان نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا ہے ایک اجدہا اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا ہے اس اجدہ نے نوجوان کے سینے پر چڑھ کر جیسے ہی اسے ڈسنا چاہا بچھو نے اس پر حملہ کیا اس کو ایک زہر کا ایسا ڈنک مارا کہ اجدہ تڑپنے لگا جس نوجوان کے جسم سے دور ہٹ گیا پھر تڑپ تڑپ کر مر گیا جب سانس سانپ مر گیا بچھو واپس تالاب کی طرف گیا وہاں مینڈک پہلے سے موجود تھا اس پر سوار ہو کر بچھو دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس نوجوان کے پاس آئے جو نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا اس کو ہلایا اس نے کھول آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نوجوان دیکھ دیکھ تیرے پاک پرور نے کس طرح تیری جان بچائی, بچائی یہ جو مردہ سانپ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہیں ہلاک کرنے آیا تھا لیکن اللہ زل نے تیری حفاظت اس طرح کی کہ تالاب کے دوسرے کنارے سے ایک بچھو نے آ کر اس اجدے کو مار ڈالا تو اس سے محفوظ رہا پھر آپ نے اس نوجوان کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اے غفل اٹھ رب جلیل اعظم اجل اپنے بندے کی ہر اس برائی سے حفاظت کرتا ہے جو اندھیروں میں گھومتی ہے ہمارا رب از اجل کتنا کریم ہے کہ اس قدر نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی رب کی رحمت ہمیں شام پر نازل ہو رہی ہے آئیے مل کر رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں توبہ کریں اور پھر اس معاشرے پر نظر کریں کہ اگر اس معاشرے پر نظر کرتے تو جا بجا شراب کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں اور ہم اپنے من کو اس لیے اس طرح مناتے ہیں کہ جناب میں تھوڑی شراب پیتا ہوں میرا باپ تھوڑی شراب پیتا ہے میرا گھر کا کوئی فرد شراب نہیں پیتا تو کیا اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ جس دن بھائی کے ہاتھ میں بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی اور وہ لڑکھڑا ہوا آ کر دروازہ کٹکھٹائے خٹ گا اور جیسے ہی باپ دروازہ کھولے گا اور دیکھے گا کہ میرا بیٹا شراب کے نشے میں آیا تو سر پکڑ پکڑنے کے یہ کیا ہو گیا میرا بیٹا شرابی بن گیا میرا بھائی شرابی بن گیا میرا باپ شرابی بن گیا تو یاد رکھیے کہ برائیاں اگر وہ آشرے میں ہوں اور ان کو نہ روکا جائے تو نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں دعوت, دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے یہ نیکیہ کرنے نیکیہ پھیلانے کا جذبہ دیتی ہے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا جذبہ دیتی ہے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اس کے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اس کے مدنی قافلوں میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور دنیا بھر میں اس مقصد کو لے کر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس مقصد کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جاہم نبی غلام صلی اللہ تعالی علی وسلم علی عل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی